تو میرے میرے سائیں بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین خوب خوب سلام کو عام کیجیے اور جب آپس میں ملیں مصطفیٰ کریں جب یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دور پاک پڑیں اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی کینا دور ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے اور یہ فضیلت تو سبحان اللہ مرحبا یہ اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کی شارت ہے ودے ودے اسلام بھائیو بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ نیت المومن خیر من عام لی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ ان شاء تعالی رضائے الہی کے لیے حصول طواب کی نیت سے اول تاخر بیان میں شریک رہوں گا کابت اللہ شریف کی تعظیم کی نیت سے مدینہ شریف کی تعظیم کی نیت سے رخ اپنا کعبہ شریف اور مدینہ شریف کی طرف کر کے رکھوں گا یہ سامعین کے لیے نیت ہوتی ہے مبلی کے لیے یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ قبلہ شریف کو پشت کر کے کھڑا ہو بیان کے دوران تاکہ سامعین کی طرف اس کا چہرہ ہو موبائل فون بند رکھوں گا قلعۂ کلمت الحق کی نیت سے میں بیان کروں گا امر بالمعروف معروف پر نہیں انل کا کام کروں گا نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے اس اچھی نیت سے صالحین کا تذکرہ بھی کروں گا جب جب اللہ عزہ وجل کا نام پاک آئے تو از اجل اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروت پڑوں گا آج قبول اسلام کے واقعات اس سلسلے میں ایک انتہائی دلچسپ واقعہ جس میں ایک بہت آپ کے لیے معلومات بھی ہیں اور اس میں ایک شخص کے تلاش حق کی جستجو کا تذکرہ بھی ہے آج جس ہستی کے اس قبول اسلام کے واقعہ کا ہم ذکر کریں گے وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی آپ <سلام> ایران کے مشہور شہر اسفاہان کے رہنے والے تھے آپ کا والد اپنے شہر کا سردار تھا اور اسے اپنے بیٹے سلمان سے شدید محبت تھی یہاں تک کہ وہ انہیں ہر وقت اپنے گھر میں محبوس رکھتا تھا تاکہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے اوجل نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا باپ آپ کو اپنے دین مجوسیت کی تعلیم دیتا تھا یعنی آپ, آپ کا والد جو تھا وہ آتش پرست مجوسی تھا مجوسیت کی تعلیم دیتا یہاں تک کہ آپ کو اس فن میں کمال حاصل ہو گیا ایک دن آپ کے باپ نے اپنی زمینوں کی خبر گیری کے لیے آپ کو اپنے ڈیرے پر بھیجا راستے میں ایک غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی آپ اس کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ اپنے انداز میں اپنی عبادت میں مشغول تھے یہ اندر چلے گئے انہیں ان لوگوں کی دعائیں اور طریقہ عبادت پسند آیا شام تک وہیں بیٹھے ان کو دیکھتے رہے ان کی دعاؤں وغیرہ اور ذکر کو سنتے رہے ادھر آپ کا باپ ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا اس نے ان کی تلاش میں ادھر ادھر آدمی دوڑائے جب آپ اپنے والد کے پاس آئے تو آپ نے ان لوگوں کی جن کو آپ نے اس گرجے میں دیکھا تھا ان کی عبادت کا تذکرہ کیا باپ نے اس اندیشے سے کہ وہ اپنے آبائی دین کو نہ چھوڑ دے ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دی انہی دنوں میں قاطلہ وہاں سے ملک شام کی طرف جا رہا تھا یہ کسی طریقے سے اس کافلے میں شامل ہو گئے جب شام پہنچے تو وہاں ایک نیسا میں گئے کنیکسا کے پادری کو اپنے حالات سے آگاہ کیا وہاں اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا لیکن اس کے قول و عمل میں واضح تضاد دیکھا بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور لوگ جب صدقے کی رقم اس کو دیتے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دے لیکن وہ رقم اپنے پاس رکھ لیتا جب وہ مر گیا تو انہوں نے یعنی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے بڑے کے یہ کرتوت تھے اور سو مٹکے جو سونے چاندی کے بھرے ہوئے تھے وہ طے خانے سے نکال کر ان لوگوں کے حوالے کر دیے لوگوں نے اس شخص کو سولی پر چڑھایا اس پر سنگ باری کی پتھر مارے پھر جا کر اس کو دفن کر دیا اس کی جگہ ایک اور پادری مقرر ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یعنی یہ واقعہ جو ہم سن رہے ہیں اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا حضرت سلمان نے ان کو بتایا اس کے بارے میں کہتے تھے کہ میں نے کوئی اور ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اس وقت اس طرح نماز ادا کرتا ہو دنیا کی چاہت تو اس کے پاس تصور نہ تھا کچھ مدت کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا حضرت سلمان کو وسیعت کی کہ وہ موسل میں فلاں شخص کے پاس جائیں اور اس کی اتباع کریں اب موسل پہنچے یہ شخص بھی بڑا ظاہر و متقی تھا اور آپ اس سے بڑے متاثر ہوئے جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے اس سے پوچھا کہ آپ تو اس جہانے پانی سے رخصت ہو رہے ہیں میں اب کس کی خدمت میں حاضری دوں اس نے کہا نصیبین ایک شخص ہے جس کا وہی طریقہ جو ہمارا ہے آپ وہاں پہنچے اس شخص کی خدمت میں رہنے لگے اس کی زندگی کی مہلت جب پوری ہو گئی تو آپ نے اس سے پوچھا اب میں کس کے پاس جاؤں اس نے کہا با خدا صرف ایک شخص ہے جو ہمارے راستے پر صدقے دل سے گامزن ہے وہ اموریہ میں رہتا ہے تم اس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری صحیح رہنمائی کریں گے یعنی آپ تلاش حق میں جو سجو کر رہے ہیں میں کس کے پاس جاؤں اب آپ اموریہ پہنچے اور اس نیک آدمی کی خدمت میں زندگی بسر کرنے لگے اس سچی زندگی نے بھی وفا نہ کی اس نے بھی جب اس دارے پانی سے رکھتے سفر باندھا آپ نے اس سے پوچھا اب آپ بتائیے میں کدھر کا روک کروں اس نے کہا بخدا میری نظر میں اب کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے پاس جانے کا میں تمہیں حکم دوں لیکن اب اس نبی کی وہ کا زمانہ قریب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان کی ہجرت گاہ نکھلستان میں ہے جو دو جلے ہوئے میدانوں کے درمیان ہے اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو وہاں پہنچ جا اور اس نبی کا انتظار کر اس شخص نے کہا کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں جو نشانیاں بڑھی ہیں اس میں اس نبی کی نشانیاں جو میرے علم میں ہیں وہ یہ دو ہیں کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا لیکن ہڈیا قبول کر لیتے ہیں کھاتے اور دوسری نشانی یہ کہ ان کے کندھوں میں دو کندھوں میں ان کی نبوت کا نشان ہے جب تم دیکھو گے تو پہچان لو گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس شخص کو دفن کر دیا تو بنی قلب کے تاجروں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا میں نے ان کے وطن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں میں نے انہیں کہا کہ اگر تم مجھے اپنی سرزمین میں پہنچا دو تو میری یہ گائیں اور بکریاں اس کے عوض میں تم لے لو اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ ہو مدینہ المبرا کی تلاش میں ہے جس کی نشانی بتائی گئی اور اس کا قصد آپ نے کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ میری یہ بکریاں میری یہ گائیں یہ چیزیں تم لے لو مجھے اس زمین میں پہنچا دو وہ اس پر راضی ہو گئے اور انہیں لے کر وادی القرا پہنچے لیکن حضرت سلمان فرماتے وہاں انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کیا کہ مجھے اپنا غلام بنا کر وادی خرا کے یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا بخا وہاں میں نے نخلستان دیکھا اور میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں اس راہب نے مجھے بتایا تھا کچھ عرصہ کے بعد اس یہودی نے مدینہ طیبہ کے ایک یہودی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا وہ مجھے لے کر مدینہ طیبہ آیا جو ہی میں نے اس شہر کو دیکھا میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی شہر ہے جس کی مجھے نشانی بتائی گئی تھی اور میں اپنے وہاں جس مالک نے مجھے خریدا تھا اس کا غلام بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگ گیا مجھے معلوم ہوا کہ مکہ المکرمہ میں ایک نبی ببعوس ہوئے ہیں میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اپنی مرضی سے وہاں جا نہیں سکتا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علی وسلم مکت المکرمہ سے ہجت فرما کر بدیلت المرورہ تشریف لے آئے اب کبا کی بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک روز میں اپنے مالک کے باغ میں کھجوروں کے بلخ کی خدمت میں مصروف تھا کہ میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا اور لگاسرت کا ناس ہو یہ لوگ اس مسافر کے ارد گرد جمع ہے جو مکہ سے ترکے وطن کر کے کپا میں پہنچا ہے اور وہ اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ وہ نبی ہے میں نے جب یہ بات سنی تو مجھ پر کپکپی کپی تاری ہو گئی میں کجور کے ڈرگ پر چڑھا ہوا تھا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں میں اپنے مالک کے اوپر نہ گر جاؤں اس لیے میں اتر آیا اور میں نے پوچھا تم کیا بات کر رہے تھے میرے مالک نے اپنا ہاتھ اٹھایا مجھے ایک زوردار مکہ مارا اور غصے سے کہا تجھے اس بات سے کیا واسطہ چل تو اپنا کام کر میں نے کہا میرا اس خبر سے تو کوئی واسطہ نہیں لیکن میں نے ایک بات سنی میں نے چاہا کہ اس بارے میں تصدیق کر لوں جب شام ہوئی میرے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی میں کبا میں چپکے سے پہنچ گیا سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک سکتے ہیں اور آپ, آپ, ہی آپ مسافر بھی ہیں میرے پاس صدقے کا کچھ کھانا ہے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں مسافر ہیں اس لیے آپ اسے لے اور تناول الفرما حضرت سلمان کہتے ہیں کہ رسول کریم روس الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک تو اس صدقے کے طعام سے روک لیا اور اپنے ساتھیوں کو فرمایا کھاؤ اور خود نہ کھایا میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ کے بارے میں جو نشانیاں مجھے بتائی گئی تھیں ان میں سے ایک نشانی پوری ہو گئی کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے کچھ روز بعد حضرت سلمان فارسی ہی کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم مدینہ سل ملبرا شہر میں داخل ہو گئے یہاں تشریف لے آئے چند روز بعد میں کوئی چیز لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا میں نے ارد کیا میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے یہ چیز بطور ہدیہ میں لے کر آیا ہوں یہ صدقہ نہیں ہے تو سلمان کہتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اسے تناول فرمایا میں نے دل میں کہا دو نشانیاں پوری ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھاتے ہدیہ قبول فرماتے دن گزرتے گئے سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو یہ فرماتے کہ اس سے پہلے میں غلام کی زندگی بسر کر رہا تھا اور اس تجسس میں رہنے لگا کہ اس راہب نے اس نبی کے بارے میں جو نشانیاں نے بتائی تھیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں والا صفات میں یہ نشانیاں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں بہت توجہ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی نبوت ظاہر تھی آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگ آپ کو پہچانتے تھے جب جبھی تو حضرت سلمان کو نشانیاں بتائی تھی اس راہب نے آپ تجسس میں رہتے کہ میں کسی طرح یہ نشانیاں دیکھوں حضرت سلمان فارسی کہتے کہ ایک دن میں سرکار, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اپنے ایک غلام کے جنازے میں شرکت کے لیے یعنی ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کے جنازے کے سلسلے میں بکی شریف میں تشریف فرماتے میں پیچھے مڑا تاکہ میں پشتے مبارک پر ختم نبوت کا مشاہدہ کروں بکی شریف میں قبرستان میں تھے آپ حضرت سلمان فرماتے میں پیچھے کی طرف آیا کہ مہرے نبوت دیکھو جب میں آپ کے پیچھے آیا گھوم کر تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور اپنی پوشت مبارک پر پڑی چادر کو ہٹا دیا چادر اٹھا دی حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی مہر نبوت کو دیکھا اور جس طرح میں مجھے میرے رائل نے بتایا تھا تو میں جذبات سے بے قابو ہو کر گر پڑا میں بارف تگی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوٹے دینے لگ گیا بے قراری کے عالم میں حضرت سلمان فارسی فرماتے جب میں نے مہر نبوبت کو دیکھا کہ مجھے راہد نے پہلے بتایا کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ان کی نبوت کی نشانی ہوگی جب میں نے موہرے موسیقی میں پیچھے جب آیا تو خود ہی چادر اٹھا کے دکھا دیا کہ دیوانے جو چاہتا ہے آپ دیکھ لیں تسلی کر لے ہماری نبوت کی بیچاری علامت نبوت دیکھ کر مور نبوت دیکھ کر اللہ سلمان فارسی فرماتے پرماتے بے قابو ہو کر آپ کو چومنے لگا میں رو رہا تھا روتا جاؤں آقا کو سے دیتا جاؤں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا آگے آؤ آگے آؤ میں اٹھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور ساری داستان نے بتائی سرکار میرا بچپن کیا تھا جوانی کیسے میں کہاں کہاں سے کہاں کہاں پہنچا اور اب مدینے میں آپ کے انتظار میں یہاں غلام بن کے زندگی گزارتا ہوں یہ واقعہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن اباس کی خدمت کو بیان کرنے کے بعد گزارش کی اے ابن اباس جس طرح میں نے آپ کو اپنی ساری داستان سنائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق میں نے آپ کے صحابہ کو بھی تفصیل اپنی بات سنائی ہے آپ ہیں کہ یہ علامات نبوت دیکھ کر یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں کہ سابقہ کتابوں میں جن کی نبوت کی نشانیاں تک بیان کی ہوئی تھی اب اس جانے پہچانے رسول کو جٹلانا ان کا انکار کرنا یہ صرف بغض و اناج ہے ورنہ حقیقت اور حکامیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں فضلت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور ان کو عربی نہیں آتی تھی فارسی تھے بہت کم کم جان پائے تھے جب یہ مسلمان ہوئے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں رکھا حضرت سلمان فارسی فرماتے خدا کی قسم مجھے فوراً عربی زبان بولنی آتی عربی زبان یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مورزہ تھا کہ انند پانند حضرت سلمان فارسی کو عربی کا ماحول بنا دیا ان کے ایک اور واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے اور مدینہ شریف کی زیارتوں میں ایک بڑی اہم زیارت بھی ہے اب حضرت سلمان پارسی مرماتے کہ میں غلام تھا اپنے آگے خدمت میں مصروف تھا اس لیے بدر عہد کے غرضوات میں میں شرکت کی تعدت سے محروم رہا ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سلمان اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لو میں نے اس سے بات کی اپنے مالک سے اس نے کہا کہ شرط یہ کہ تین سو پودے یہ لگا دو ان کو سر سبز کر دو یہ بڑے ہو جائیں اور پھر چالیس اوکیا چاندی مجھے پیش کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا ایسی کڑی شرط رکھ دی اب کریں کیسے اب میں پریشان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو انہوں نے میری مدد کی کسی نے کھجور کے تیس پودے کسی نے بیس کسی نے پندرہ کسی نے دس دیے یہاں تک کہ تین سو پودے ہو گئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ان پودوں کے لیے گڑھے کھودو اور جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جانا میں خود ان پودوں کو اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا میں نے جا کر تین سو گڑھے کھودے جس سے میرے سامی بھائیوں نے بھی میرا ہاتھ بٹایا یعنی صاحبہ اکرام نے بھی ہاتھ بٹایا پھر میں نے حاضر ہو کر ارج کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گڑے کھود دیے میرے ساتھ تشریف لے چلیے آپ میرے ساتھ تشریف لے گئے اس جگہ ہم وہ پودے اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے جاتے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان گڑوں میں لگاتے جاتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے ذات کی کسر جس کے دس قدرت میں سلمان کی جان ہے ان میں سے ایک پودا بھی نہیں مرا سب کے سب بڑے ہو گئے میچ میچے اسلامی بھائی یہ وہ باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا باغ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ بھی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ باغ تو لگ گیا ہرے بھرے بھی کر دیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عام روٹین سے بہت ہٹ کر یہ ہونا عام روٹین سے ان بودوں کا بڑا ہونا ہرا ہونا پھل لانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موضاء ہے اب فرماتے ہیں کو چالیس اوکیا وہ چاندی یہ اس کی ادائیگی میرے ذمہ تھی بس روایتوں میں سونے کا ذکر ہے اب فرماتے ہیں ایک روز مرغی کے انڈے کے برابر سونا کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا آپ نے پوچھا فارسی مکاتب کا کیا بنا ہے میں حاضر ہوا آپ نے مجھے سونے کا انڈا چھوٹا سا تھا مجھے دیا اور فرمایا کہ جو بکیہ زر مقاطبت تیرے ذمہ ہے وہ اس سے ادا کر دو میں نے اس کی آخہ وہ بہت زیادہ مطالبہ ہے اس کا یہ چھوٹے سے جو ہے وہ زر سے کیوں کر ادا ہو سکے گا تو قاسم خزائی نے اللہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو یہ قلیل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسی سے سارا زر مخاطبت ادا فرمانے گا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے وہ لے لیا اپنے مالک کے پاس گیا آپ پرماتے میں بھی حیران تھا یہ چھوٹا تھا انڈے کے برابر یہ سونا یہ کیسے اتنی ساری رقم کا ادائیگی ہو سکے گی آپ فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے دت قدرت میں سلمان کی جان ہے اسی سے چالیس اوکیا میں نے وزن کر کے اپنے مالک کو ادا کر دیے اور پھر بھی مال میرے پاس بچ گیا اور یوں میں نے اس یہودی کی غلامی سے نجات پائی اب میں آزاد تھا ہر وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا پہلی جنگ غزوائے خندق تھی جس میں ایک آزاد مومن کی حیثیت سے میں نے شرکت کی اور اس کے بعد کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں میں نے شمولیت نہ کی ہو اور جنگ خندق میں جو خندق کھو دی گئی یہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا اور حضرت سلمان پارسی جی ان کے اس جستجو اس راہ میں تکلیفیں اٹھانا سفر کرنا مشقتیں برداشت کرنا پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار اور یہ ساری چیزیں پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں پکار پکار کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے محبوب غیوب او الساً علوف صلی اللہ و تاج علی وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اسلام سچا دین ہے وہ دین جس کی علامات وہ دین جس کی پہچان وہ دین جس کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں بیان کی گئی وہ مصطفیٰ عل رحمت صلی اللہ تاج علی علیہ وسلم جن کی تشریف آوری سے پہلے لوگ ان کی علامات سے جانتے تھے ان کی نشانیاں جانتے تھے ان کی محر نبوت کو جانتے تھے ان کے کردار کو جانتے تھے ان کے حس اخبار کو جانتے تھے عدلت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے واقعہ میں یہی یہ چیز ہے کہ پیارے اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان ہوئی کہ صدقہ نہیں کھاتے سبیہ قبول فرماتے اور مہر نبوت اس نشانی کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کو اسلام نہیں قدر جلیل قدر صحابی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علی و تلب ہیں جنت جنت چار لوگوں کی مستق ہے جنت چار افراد کی مشتاق ہے ان میں ایک حضرت سلمان فارسی کا بھی ذکر کیا گیا اور پھر میرے پیارے میں اسلامی بھائی یہ علامات نبوت اور اسلام کی حقانیت اور نشانیاں دیکھ کر الحمدللہ کتنے ہی لوگ مسلمان ہوئے اور آج بھی آج بھی الحمدللہ اسلام کی سکانیت اور اسلام کی اس سچائی کو اور سنتوں کے حقیقی پلیے اور سنتوں کے حقیقی رنگ کو دیکھ کر آج بھی بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصحبه وبارک وسلم چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقبت المدینہ کی مطبوع پانچ سو چار صفات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں اس کے صفحہ ایک سو چھ پر ایک بڑی ہی پیاری مدنی بہار ہے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک بار جشنِ ولادت کے موقع پر مسجد کو سجا کر دلہن بنایا ہوا تھا یعنی مسجد کو بہت زیادہ سجایا ہوا تھا ایک غیر مسلم قریب سے گزرا اس نے سجاوٹ کے بارے میں معلومات کی جب اسے بتایا گیا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہی عظیم الشان چرارا کیا ہے تو اس کا دل نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت سے لبریز ہو گیا کہ آج ولادت کو تقریباً پندرہ سو سال گزر گئے مگر اس کے باوجود مسلمان اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس قدر جو ہے تج کو احتشام سے جشن ولادت مناتے ہیں اور اپنی مسجدوں اور گھروں کو یوں سجاتے ہیں تو بس یہی دین سچا دین ہے الحمد للہ جشن ولادت کے موقع پر کیا گیا چراغاں دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اسی طرح پیارے میٹر اسلامی بھائیو چاوت اسلامی کی مرکزی مدلس شورا کے نگران اور دیگر چند کراکین شورا اور اسلامی بھائیوں پر مشتمل مدنی کافلا افریقہ کے ایک شہر میں پہنچا اور وہاں پر فضان مدینہ کی جگہ کی خریداری کا معاملہ تھا اور جب جگہ پر نگران شورا اور کافلے والے تشریف لے گئے اس جگہ کا مالک غیر مسلم تھا اب جب یہ سنت و بھرا حلیہ لے کر با امامہ بارش سنت و بھرا مدنی حلیہ یہ ان کافلے والوں کا مدنی حلیہ دیکھ کر وہ غیر مسلم جو اس جگہ کا مالک تھا وہ آگے بڑھا اور نگرانی شورا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کل مسلمان ہو گیا ایسے کتنے ہی لوگ جو سنت و بھرا حلیہ دیکھ کر جو مدنی چینل دیکھ کر امیر اہل سنت کی زیارت کر کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والوں ان سنتوں بڑے حلیے کو اپنانے والے ان آشتکان رسول کو دیکھ کر جو کلمہ پڑ کر مسلمان ہو گئے یہ ایسے سے کئی لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس بات پر ہوتا رہے کہ جس نبی کی سنت کو اپنانے والے اتنے پیارے لگتے ہیں وہ آقا کتنے پیارے ہوں گے آج امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں مدنی چینل پر امیر اللہ سنت کی زیارت کرتے ہیں اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور پھر یہی دل میں در سدا ہوتی ہے کہ غلاموں کی یہ شان ہے تو آکا کا الم کیا ہوگا جب سرکار صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کی شان یہ ہے ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حسنِ کل عطا دیا ہے جن کے چہرے کو اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے جن کی ذات کو اللہ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے پھر ان کو سامنے دیکھ کر کوئی دل قابو میں کیسے رکھتا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بے قراری کے عالم میں نظر آئے تو یہ ان کا وہ واقعہ تن حقیقت ایسا لمحات پہ جب وہ اور نبوت کو دیکھا تو بے قراری کے عالم میں تڑپے تو میرے پیرے مچھے تعمیر آئیے ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر حقیقی مینوں میں جو ہے وہ اپنی زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیں مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے مدنی قافلوں میں صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے حقیقی طور پر سنتیں اپنا لیں سنتوں پر ہی زندگی بسر کریں ان شاء اللہ تبارہ पर و की سنتوں پر عمل کی برکتیں بھی ملیں گی نت مطلب پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی برکتیں ثواب آخرت اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ تبارک کا وطالعہ غیر مسلموں کو حقیقی اسلام کا جب رنگ نظر آئے گا اسلام کی حقیقی تصویر دیکھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک کا وطالعہ ان کے دل بھی اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ مدنی میں سفر اور مدنی, نعمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی کے ساتھ سنت و بڑا سفر اختیار کر کے دنیا کے دیگر ممالک اور شہروں میں کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اللہ سفر کی توفیق عطا فرمائے اور یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت قبلہ شیخ طریقہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب دامد برکات الیہ کا یقین کریں اس دور میں ہم پر زبردست احسان ہے کہ انہوں نے ہم جیسے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو جو کل تک سنت اپنانا و دور کی بات نماز نماز بلکہ جمعہ تو جمعہ عید کی نماز بھی پڑھنے مسجد میں نہیں آتے تھے ایسے ایسے نوجوانوں کو سنتوں پر عمل کرنے والا اور لڑکی کی دعوت دینے والا بنا دیا آئیے ہم سب بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر سنت و خدمت میں لگ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاہر امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم